الشيطان الرجيم من حمزه ونفطه ونفطه بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً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 ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيد فيها وقيل لهم زوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب لعلهم يَذُوقُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ہوا چلتی بادل اٹھتے تو اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کا رنگ بدل جاتا چہرہ متغیر ہو جاتا گھر میں آتے پھر چلے جاتے پھر آتے پھر چلے جاتے یوں پریشانی اور گھبراہٹ آپ کے چہرے سے آیا ہوتی اور اللہ سے خیر کی دعائیں کرتے کہ یا اللہ یہ جو ہوا چلی ہے یہ خیر کی ہوا ہو شر کی نہ ہو یہ جو بادل اٹھا ہے اللہ یہ رحمت کا بادل آئے کہیں عذاب من کرنا آئے ام المومنین سیدہ عائے رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ پھر میں نے پوچھ ہی لیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی یوں ہوا چلتی ہے اور بادل اٹھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں گھبراہٹ آپ کے چہرے پہ رنگ آپ کا بدل جاتا ہے آپ کبھی گھر میں آتے پھر چلے جاتے ہیں یہ آنا جانا اور یہ دعائیں حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب بادل آنے کے بعد می برسنا شروع ہو جاتا تو تب بھی نبی صلی اللہ و دعا کرتے اللہ سویہ نافعا نافیہ یا نہ اس بارش کو بھی ہمارے لیے نفع والی بارش بنانا اور جب بارش ہو جاتی تو بھی کہتے یا اللہ یہ جو نے بارش اتاری ہے اس کو ہمارے لیے قوت کا باعث بنانا کافی دیر تک ہماری معیشت درست رہے کیونکہ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قہت سالی یہی نہیں ہے کہ بارشیں نہ برسے اسی کا نام قہت نہیں ہے کہ بارشیں نہ آئیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی نام ہے ان تم تارو و تم تارو کہ خوب بارشیں برسیں خوب بارشیں برسیں کہ اتنی بارشیں برسیں کہ زمین کی پیداوار ہی برباد ہو جائے یہ بھی ہے زمین کی پیداوار زمین اگائے کچھ نہ اتنی بارشیں برسیں تو یہ بھی ایک قاہت کی کیفیت ہے عذاب ہے یہ بھی کہتی ہے میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا معاملہ ہے آپ اس طرح پریشان کیوں ہو جاتے ہیں فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ. تو کیا جانے تجھے پتہ نہیں کہ ایک پہلی قوم اس کے اوپر بادل ہی اٹھا تھا اور اس قوم نے خوشی کی تھی کہ بادل آیا کافی دیر سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں کا پڑا ہوا تھا اب جب بادل اٹھا کچھ ٹھنڈی سی ہوا آئی بڑے خوش ہوئے کہنے لگے ہار نہ ہارے دو ممترولا. یہ اب بادل آ رہا ہے اب ہمارے اوپر بارش برسے گی وہ تو یوں خوش ہو رہے تھے کہ بارش برسے گی جب بادل آیا تو اللہ رب العزت نے اسی بادل سے آگ برسائی پتھر برسائے اور اس قوم کو بالکل تباہو برباد کر کے رکھ دی بالکل ہمارے ہاں میرے بھائیوں ضلع سرگودا کے بلوال کے جو دو دیہات پرسوں تباہ ہوئے یہی نہیں ہوا میرا خیال نہیں پتا بہت سارے ساتھیوں کیونکہ اخبار کوئی کوئی ساتھی پڑھتے ہیں پرسوں کی خبر کل کے اخبارات میں آئی آج کے اخبارات میں بھی ہے کہ دو گاؤں جو ہیں وہ اسی طرح سے بادل آیا ہوا چلی اللہ لوگ تو مست تھے اپنے آپ نے کہ بارشوں کا معاملہ بھی ہے لوگ خوش ہیں کہ دیر کے بعد بارش ہو رہی ہے لیکن ایسا معاملہ بنا کہ دو گاؤں اسی بارش اس میں پھر ایک ایسا بگولہ اٹھا اخبار نے لکھا ہے کہ بگولہ اٹھا کھمبے لوہے کے بھی پگل گئے اس کے اندر اللہ لوہے کے کھمبے پگھل گئے تباہ ہو گئے ایسے ہو گئے وہ گاؤں جیسے ہے ہی نہیں تھی میرے بھائیو یہ اللہ کی طرف سے وارننگ نہیں ہے یہ اللہ کہتے ہیں ولا نذيقنهم من العذاب الادنا دون العذاب ابھی تو بڑا عذاب ہے پیچھے پڑا ہوا ابھی تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی سزائیں دے رہے ہیں اور ان کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہم یرجعون پلٹاؤ چھوڑ دو شرک بغاوتیں چھوڑ دو گناہ چھوڑ دو باز آ جاؤ نا فرمانیوں سے باز آ جاؤ یہ اگر بعض آ جاؤ گے توبہ کر جو گے تو وہ بڑا عذاب میں ٹال دوں گا ہٹا دوں گا اس عذاب سے تمہیں بچا لوں گا اور اگر نہ ٹلے نہ باز آئے تو انہیں منل مجرمینا منتقمون میں پھر مجرموں سے انتقام لے کر رہوں گا میں مجرموں سے بدلہ لے کر رہوں یہ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ چوٹے تو اللہ بڑی دیر سے لگا رہا بڑی دیر سے اللہ چوٹے لگا رہا کتنے مواقع بنے مگر ہم سنبھلنے کی بجائے مزید گناہوں میں نافرمانیوں میں کفر و شرک میں پڑتے ہی جا رہے اتنا کفر اتنا شرک کہ جس کی انتہائی ہے اللہ اکبر اب دیکھ لو یہ مہینہ آیا ہے اس مہینے میں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے کتنا کفر کتنا شرک ہو رہا ہے. اہل بیت کے نام پر شرک واقعہ کربلا کی آر میں شرک حضرت حسین کے نام پر شرکت پھر یہاں وہ یہ علی حجویری کی قبر پر جس کو لوگ داتا کہتے ہیں اللہ اکبر اس کو دھویا جا رہا ہے اب اس کا غسل ہو رہا ہے منوہر اس پر ضائع کیا جائے گا کتنا کتنا شرک ہو رہا ہے پھر وہ پاک پتن کا جو بہشتی دروازہ بنایا وہ اب کھلنا ہے انہی دنوں میں وہاں اس مسلمان نے دھکے کھانے ہیں جا کے اللہ اکبر اس قدر شرک چوٹے تو اللہ اس لیے لگا رہا ہے کہ لوگ شرک سے بات آئے دیکھیں سوچیں نہیں تو پھر بڑا عذاب تو آگے ہے اس لیے اللہ رب العزت نے خبردار کیا تمبی کی میرے بھائیو دین کو سمجھو دین کو سمجھو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرو اگر دین کو سمجھتے نہیں پھر ہم مسلمان نہیں اگر سمجھ لیا لیکن اس پر عمل کو جی نہیں چاہتا سمجھو کہ ایمان کی حلاوت اور روشنی اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں آئی ہی نہیں اللہ کہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اسے تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی نصیب ہو جاتی ہے وہ تو جب تک اللہ کے دین پر عمل کر نہیں لیتا اسے چین آتا ہی نہیں وہ تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا میرے بھائیوں بات کھری ہے اگر ہمارے سامنے اللہ کا دین آیا پرانے مجید کی آیت آئی اور حدیث آئی ہم یہ کہیں کہ لو جی یہ کیسی حدیثیں سنائی جا رہی ہے یہ کیسا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے یہ تو بالکل ہی سمجھو کہ دین ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور اگر یہ ہے کہ ہاں جی ہے تو ٹھیک ہے قرآن مجید میں یہ آ گئی بات حدیث جو آ گئی ہے جی ہے تو ٹھیک ہے مگر اس وقت ہم کیا کریں کیسے عمل کریں ہم اس پر تو سمجھو کہ ہمارے دل میں ایمان آیا ہی نہیں جس کے سینے میں ایمان آ جائے دل میں ایمان آ جائے وہ تو کسی کی پرواہ کرتا ہی نہیں کچھ بھی ہو جائے تو کہتا کہ میں تو عمل کر کے جان جاتی ہے جائے پرواہ نہیں کرتا ہر شہ قربان ہوتی ہے ہو جائے اس سے کوئی پرواہ نہیں وہ کہتا ہے اصل دولت ہی میرے لیے ایمان ہے اور یہ جان تو جانے ہی جانے جتنا مرضی اس کو سنبھالتے رہو یہ آخر جائے گی پر ایمان تو نہا جائے ایمان اسی نے تو ساتھ جانا ہے ایمان ہی تو کام آئے گا سو دین کو سمجھو میرے بھائیوں دین کی اصل اور دین کی بنیاد دو چیزیں ہیں کتاب و سنت کتاب سنت عقیدہ توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن اور حدیث قرآن حدیث کتاب و سنت یہ دین کے ماخذ ہیں یہاں سے دین لیا جائے گا دین سارا اسی کے اندر صرف یہ دو چیزیں عقیدہ توحید اتباع سنت اللہ کا قرآن نبی صلی اللہ وسلم کا فرمان حدیث یہ دو چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم نے اسی کی تاکید کی اور دیکھو بات کیسی اللہ کے نبی وسلم نے سادہ سی اچھے انداز میں کہہ دی کہ لوگوں دو ہی چیزیں دے کے جا رہا ہوں لم تدلو ما تمسک تما ان دونوں پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگی فتنہ نہیں آئے گا بے دینی نہیں آئے گی کیا مانا ہے کیا مقوم ہے سادہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ جہاں ان دو کو چھوڑا یا دو میں سے ایک کو چھوڑا ہے نا افراد و تفریح جہاں کوئی لوگ ان دونوں سے گئے کتاب و سنت قرآن اور حدیث سے گئے وہ تو بالکل گئے اور جو ایک پہ رہ گئے کوئی کہے کہ نہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن ہی کافی ہے وہ بھی برباد اور کوئی کہے کہ نہیں قرآن کی کیا ضرورت ہے حدیث ہی ہو یہ بھی برباد یہ بھی گمراہی یہ بھی فتنے ہے اور جہاں کوئی یہ کہے کہ نہیں چلو نا, یہ دو تو ہیں ان کے ساتھ کوئی تیسری شہ بھی ہونی چاہیے ان کے شہ ساتھ ہمارے پیر صاحب ہمارے امام صاحب ہمارے بزرگ آخر یہ بڑے بڑے اولا یہ علماء دی وقار گزرے ہیں آخر ان کی بھی تو کوئی بات ہے نا ان کو بھی ساتھ جب تک ان کو نہ ساتھ شامل کیا جائے جی قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا حدیث ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کی قسم یہ اس سے بڑی بربادی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دو چیزیں بس دین ہے ہی دو چیزوں کا نام قرآن مجید حدیث رسول سل کتاب و سنت توحید اور رسالت عقیدہ توحید رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میرے بھائیو ان کو بنیاد بنا لو ان کو بنیاد بنا لو اور ان پر سارے کام اپنے پرٹتے چلے جاؤ رکھتے چلے جاؤ جو جو نہیں چھوڑتے چلے جاؤ جو جو ہے اسے اپناتے چلے جاؤ یہ ہے صحیح صراط مستقیم سیدھا راستہ گمراہی سے بچنا فتنوں سے بچنا اب اصل تو یہ ہے نا چوٹیں اسی لیے لگ رہی ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں سمجھ جائیں مگر جتنی چوٹے لگ رہی ہے سرکاری سطح پر شرک کی سرپرستی ہو رہی ہے شرک کو ختم تو کیا کرنا ہے شرک کو مٹانا تو کیا ہے سرکاری طور پہ اس کی باقاعدہ سرپرستی ہو رہی ہے اور اسے پھیلایا جا رہا ہے جتنے ذرائع ابلاغ ہیں ان سب کے ذریعے سے کیا ٹی وی کیا ریڈیو کیا دوسرے تیسرے سب کے ذریعے سے شرک کی آب ہو رہی ہے شیرک کی سرپرستی ہو رہی ہے شرک کو ہار کیا جا رہا ہے اللہ ابھی اپنی دی ہوئی محلت کا سمجھو کہ انتظار ہی کر رہا ہے کہ میری طرف سے دی ہوئی محلت کب پوری ہوتی ہے کہ بے آواز لاٹھی برس کے ہی رہے گی ہے <تصفح> نہیں یہ <تصفح> کیفیت ہماری پہلی قومیں میں جو تباہ ہوئی ہیں ان کا یہی حال تھا بار بار انہیں سمجھایا گیا تنبیہ کی گئی خبردار کیا گیا لیکن اللہ نے کہا کہ جب نہیں باز آئے آخر پھر میں نے ایسا پکڑا کہ پاکوں تھے ان کی نسلت جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی اللہ نے اب جو برباد ہوئے ان کو جا کے کوئی پوچھے تو صحیح ان سے کوئی پوچھے تو صحیح جا کے کہ کوئی اللہ کے سوا تمہارا کوئی کرنی والا کرما والا کوئی کام آیا تو جو یہاں کوئی کام نہیں آیا یہ اس کو تو قیامت سورا کہتے ہیں نا چھوٹی قیامت ہے یہ تو چھوٹی چوٹ ہے عذاب ہے جو یہاں کوئی کام نہیں آیا اس بڑے عذاب میں اللہ کے ہاں جا کے دن قیامت کے تو کوئی دم ہی نہیں مار سکے گا اللہ اکبر تو میرے بھائیو یہ ماہ محرم اس میں کیا ہو رہا ہے اس کو سوگ کا مہینہ قرار دیا گیا کس نے قرار دیا کیا قرآن مجید میں ہے کیا حدیث رسول میں ہے نہیں بالکل نہیں چلے جاؤ کہیں سے تلاش کرو کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بھائی ماہ محرم سوگ کا مہینہ ہے اسے سوگ کے طور پر اپنانا کالے کپڑے پہن لینا تقریب کوئی نہ کرنا اللہ کہیں اسے نہیں ملے گا تو پھر یہ معاشرے میں تصور بھی یہ سوگ کا مہینہ ہے ہمارے احباب ساتھی اللہ اکبر وہ بھی معاملہ کب چودہ پندرہ سو سال ہو گئے اب اس وقت بھی جب کوئی بات کسی سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی آخر چلو کچھ نہ کچھ تو غم ہونا ہی چاہیے نا جی یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتے ہیں؟ کچھ تو چلو ہم ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ شادیاں کرنا اس مہینے میں منع نہیں ہے اگر ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن چلو کچھ غم تو ہونا ہی چاہیے یہ گمراہی ہے اللہ اکبر یہ بے دینی ہے کس کا نام وہ کہتے ہیں نا وہ بات بنی ہوئی ہے لوگوں کے اندر کے کوئی اجنبی باہر سے آیا اس نے جب دیکھا کہ یہ کیا نام ہے پیٹتے پھر رہے روتے ہیں ہائے ہائے ہو رہی ہے اس نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے اس کو بتایا گیا کہ جی یہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ شہید ہو گئے ان کے کوئی تو اس پر یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا ماتم کر رہے ہیں رو رہے ہیں اچھا اچھا تو بڑا افسوس ہے وہ پوچھا اس نے وہ مطلب کب شہید ہوئے وہ تو شہید ہو گئے چودہ سو سال سے بھی پر ہو گئے اچھا اچھا ان بچاروں کو اتنا دیر سے ملی ہے پھر یہی ہے نا پھر اور کیا ہے اتنی دیر کا غم پھر غم کا یہ تصور بھی ہے اسلام کے اندر اللہ یہ ماتم کرنا یہ رونا پیٹنا یہ مجل سے قائم کرنا یہ تو ہے مرگ کے اوپر کوئی فوت بھی ہو جائے اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا میں باپ کی میت سامنے پڑی ہے بیوی مر گئی خامد مر گیا بیٹا جوان مر گیا کوئی بھی اہم سے اہم موت آ گئی نبی وسلم نے فرمایا کوئی اس پر آ کے دارا بل رخساروں پہ مارنے لگ جائے وہ جیوب کپڑے بے حال ہو کے یوں پھار دے ہائے مجے غم ہو گیا وہ دا بد گیا اور زبان سے آوازیں نکالنے اونچی اونچی روئے ہائے ہائے کر کے پر میں لے سا سن لے وہ میری امت سے ہی نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ لیکن ہمارے یہاں میتوں کے اوپر بھی کیوں ہو رہا ہے کہ ہم نے ماتم کو عبادت بنایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو یہ تو عبادت ہے یہ تو ثواب ہے حضرت حسین کے غم میں رونا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں پیٹنا یہ کہتے ہیں یہ تو ثواب ہے لیکن یہ ثواب ہمارا صرف بھائیوں بنایا ہوا ہے یہ تو ہمارا بنایا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کو منع کریں بٹے بیٹی ادانت دیکھنا جس وقت میری موت آ جائے نا تو میرے اوپر رونا نہیں پیٹنا نہیں ہائے دہائی نہیں کرنا وا ویلا نہیں کرنا کیکھو پکار نہیں کرنا صبر کا مطالعہ کرنا صبر کا <تصفح> پھر میرے بھائیوں آخر صبر ہوتا کیا ہے رو لیا پیٹ لیا چیخ لیا وہ یہ کر لیا سارا کچھ پھر کہے سبر صبر نہیں رسول اللہ علیہ وسلم گزرے جا رہے تھے دیکھا کہ ایک عورت اس کے بیٹے کی قبر تھی تازہ تازہ فوت ہوا وہ اس پر بیٹھی اور رو رہی ہے نبی السلم نے جاتی میں اس میری بی بی صبر کر وہ کہاں چل پرے ہاتھ تجھے تجرے مصیبت میرے والی پہنچتی نا تو پھر میں دیکھتی کیسے صبر کرتا یہ عورت بولی نبی وسلم چلے گئے بتانا ہی مقصود تھا نا آپ صلی اللہ چلے گئے خاموشی سے اس کو بعد میں بتایا گیا کہ اللہ کی بندی جس کو تو نے کہا ہے یہ تو محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خیال نہیں آیا اوہو اچھا آپ تھے دوڑی ہوئی گئی آپ کے گھر پہنچی اللہ کے نبی میں نے نہیں پہچانا تھا آپ کو اللہ کے نبی اب میں صبر کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صبر تو چوٹ لگتے ہی ہوتا ہے جب رو پیٹ لیا پھر کیا سبر ہوا جب صبر کچھ کر لیا پھر صبر کیا اللہ اکبر میرے بھائیو یہ صرف نہ یہ کہ کتاب و سنت کے اندر یہ جو لوگ کام کرتے ہیں جو ساتھی اللہ ان کو بھی سمجھ آتا کرے لیکن سمجھ کیسے جیسے ہمارے ہاں ہے نا ہم کئی کام کرتے ہمیں کہنا بھی پڑتا ہے کہ یارو یہ چیز منع ہے تم سمجھتے بھی ہو لیکن تمہیں پتا ہی نہیں چلتا تم بات کیوں نہیں آتے حضرت جا صادق علیہ الرحمہ کا بیان شیعہ ساتھیوں کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ملتا ہے بڑی بڑی جو اہم کتابیں جیسے ہمارے ہاں بخاری اور مسلم ہیں نا ان کے ہاں اصول کافی پرو کافی ملا یہ ساری کتاب ان کے اندر یہ ملتا وہ کہتے ہیں کہ لوگوں ولا ولاشب سیاح لوگو یہ میت کے اوپر رونا چیخنا بابیلا کرنا پیٹنا رخساروں کو مارنا کپڑے پھاڑنا اور یہ سارا کا سلسلہ یہ بالکل حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن آگے بات کہتے ہیں کہ کیا کریں لوگ سمجھتے ہی نہیں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں یہ کیفیت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا فرمایا چار چیزیں جو ہے نا جاہلیت کی کافروں والی وہ میری امت سے نکلے گی نہیں کوئی کم ہی لوگ ہے جو بچیں گے اس سے اس میں فرمایا کون کون سی چیزیں فرمایا ایک تو ہے الفخر و خان. اپنا خاندانی برادری کا فخر کرنا خاندان میری برادری ہماری برادری کوئی مل سکتا ہے ہماری برادری کے ساتھ پھر اپنی برادری سے باہر کہیں رشتے ناطے کے لیے جانا ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ فخر الفخر فی الخا متدانوں فل انصاب اور دوسرے کے نصب میں دوسرے کے خاندان میں اس کو تانے دینا اور تیری کوئی برادری ہے تیرا کو بھی کوئی خاندان ہے ان کو تانے دینا کہ وہ کچھ نہیں بس ہمارا ہے تیسری بات پرمیالی استکاؤ بن نجوم ستاروں پرستی کی یہ شکل کہ یہ کہنا کہ بارشیں تو ستاروں کی وجہ سے برستی ہے فلان تارہ فلان جگہ فلان تارے کی یہ تاثیر تارے کی وجہ سے یہ اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی رات کو بارش ہوئی تھی بارش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ستاروں پر تو آج رات ایمان پکا ہو گیا مگر میرے وہ کافر بن گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن جو ستاروں کے تو منکر ہو گئے اور میرے اوپر ان کا ایمان پکا ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وزاد فرمائی کہ اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بارش رات برسی ہے جنہوں نے کہا بے پبل اللہ و رحمت ہی یہ خال اللہ کے بدل اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے اللہ کی قدرت سے یہ برسی ہے فرمایا وہ تو اللہ پر پکے مومن بن گئے اور ستاروں کے منکر بن گئے لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ پلا تارا یہ تارے کی تاثیر تارا یوں پہنچا اس کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے فرمایا وہ میرے کافر ہو گئے ستاروں پر ایمان لانے والے اب اپنے ایمان کی ہم پرخ کر لیں دیکھ لے ہم سوچ لیں تو تیسری بات یہ چوتھی فرمایا یہ نوحہ کرنا یہ ماتم کرنا یہ چیخو پکار کرنا یہ وابلے کرنا فرمائیے میری امت سے یہ جاہلیت کے کافروں کے کام کبھی جائیں گے نہیں دیکھ لو ہمارے سامنے پھر نبی اسلم نے فرمایا سن لینا میت پر نوحہ کرنے والے ماتم کرنے والے یہ غم کی کیفیت جاری رکھنے والے نبی السلم نے فرمایا توبہ نہیں عام طور پہ یہ عورتوں کا کام ہوتا تھا میں جی یہ توبہ نہیں کرے گی نا ایسی عورت جس نے نوحہ کیا اگر توبہ نہیں کرے گی مرنے سے پہلے توبہ اگر نہ کرے گی اور اللہ جہنم میں گرا کے جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنائے گا صحیح احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث کو بنیاد بنا لوں کتاب و سنت قرآن حدیث ہے اللہ اتبا. اس پر پھر میرے بھائیو ہم دیکھیں رسول اللہ وسلم کے سامنے کتنی اہم اہم میتیں ہوئی کتنی اہم میتیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکے کے اندر جو حالات تھے ان حالات کے اندر سیدہ خدیجہ آپ کی زوجہ محترما کی موت آ جانا میرے بھائیوں کوئی معمولی صدمہ تھا کوئی معمولی صدمہ تھا زندگی بھر آپ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے جب تک وہ رہی کوئی دوسری شادی آپ نے نہیں کی حضرت عائشہ برماتی ہے حالانکہ وہ فوت ہوئی ہوئی تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معاملہ آتا کہتے خدیجہ خدیجہ ہی ہے مجھے رشک کہا جاتا کہ یہ کیا معاملہ وہ فوت بھی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ہی نام لیتے حالات کیا تھے کہ لوگ مارنے پر تلے ہوئے قتل کرنے کے منصوبے بن گئے این اس حالت میں حضرت خدیجہ کی موت آ گئی لیکن کوئی معاملہ اس طرح کا پھر آپ کے بیٹے آپ کے ہاتھوں فوت ہو رہے آپ کی بیٹیاں فوت ہو رہی ہیں نبی اسلم کے صحابہ فوت ہو رہے حتہ کے حضرت حمزہ شہید ہوئے اس سے بڑا بھی صدمہ کوئی ہو سکتا تھا اللہ اکبر کبیرہ توجہ ادھر رکھے میرے بھائیوں مسائل کو سنے توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سید حمد... سید حمزہ رضی اللہ وقت. کیسی شہادت تھی کی آپ کی حتیٰ کہ آپ نے خود اپنی زبان سے حضرت حمزہ کو کہا سید الشہدا سارے شہیدوں کے سردار ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ وقت. بڑا غم تھا آپ کو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مہا میں صبر صبر سہار حضرت جعفر علیہ الرحمہ کا یہ بھی ملتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ صبر جو ہے نا دین کے اندر اسلام کے اندر اس کی وہی حیثیت ہے جو اس جسم کے اندر اس سر کی ہے سر اصل دین قربانیوں کا نام ہے نا تو قربانیوں میں صبر اور سہار برداشت یہ چیز آتی ہے تو یہ چیز بھی نہیں ہے معاملہ کتاب و سنت سے دیکھ لو ماہ محرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے پچھلے جو بتا دیا گیا کہ صرف آپ ایک روزہ رکھا کرتے تھے بس ایک روزہ سوائے روزے کے کوئی اور کام بس جیسے دوسرے ماہ گزرتے ایام گزرتے روٹین کے مطابق اسی طرح سے گزر جاتا کوئی معاملہ اس طرح کا سامنے نہ, نہ کوئی بندش لگائی آپ نے نہ کوئی معاملہ کیا آپ نے اللہ پر اس طرح سے کتاب و سنت کو بنیاد بنا کتاب و سنت کو بنیاد بنیاد بنا کے پھر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہے پھر اس مہینے میں اللہ اکبر جتنا لان تان ملامت ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک دوسرے پر ہوتی ہے اللہ اکبر کس قدر مساجد کے اندر اللہ نارے لانت کے ملامت کے لانت لانت ہو رہی ہے کیا معاملہ بنا دیا گیا ہے مسلمانوں کے اندر ہے جی ایک طرف ہے کہ یزید مرد آباد دوسری طرف حسین زندہ آباد ہے کہ نہیں سارا سلسلہ غور کرو کہ کیا یہ معاملہ کوئی تھا اسلام کے اندر ہے نہ بالکل نہیں یہ سب سلسلے میرے بھائیوں بناوٹی بنائے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمارے یہاں تو زندوں کا مردوں کا کوئی خابل کے فوت شدگان بل تو زیادہ ہو رہی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی مواد جو فوت ہو گئے نا مر گئے ان کو ملامت نہ کرنا ان کو برا نہ کہنا ان پر گالی گلوچ نہ کرنا کیوں نہ ہو فائن نہ ہو ان کا دفزاؤ ادالامت نہ آخر جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کے اندر وہ آگے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا اللہ کے ہاں سارا سلسلہ ان کا پہنچ گیا اور وہ خود بھی چلے گئے جو کچھ کیا وہاں ان کو مل جائے گا تمہیں گالیاں دینے سے ملاقتیں کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہاں فرمایا فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا البتہ نقصان ضرور ہے اللہ کے نبی سلم فرماتے ہیں سننا تربی جی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ فرمایا تم فوت ہوئے ہوا کو گالیاں دو گے ملامتیں کرو گے ان کے اہب بیان کرو گے اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ گالیاں ان کو سن ہی نہیں رہی ملامتیں ان تک پہنچ ہی نہیں رہی وہ تو فوت ہو گئے چلے گئے ان کو کیا پتا اب البتہ نقصان ضرور ہے کہ پتو دوں آیا جو زندہ ہے نا زندہ ان کو تم ضرور پریشان کرو گے اور ان کو ایزا پہنچاؤ ہے نا سلسلہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ملتا ہے تاج کی طرف جا رہے تھے حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے رضی اللہ عنہ. اچھا راستے میں جاتے جاتے قبرستان سے ساتھ قبر حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر یہ قبر کس کی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ سعید بناس اس طرح کا نام لیا کوئی کہ یہ اس کی قبر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا زندگی میں مخالف ہی رہا ہے اب وہ جس کی قبر تھی نا جس کا نام لیا اس کا بیٹا مسلمان صحابی وہ نبی وسلم کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ ہے اب دیکھو نا اس کا باپ باپ کے بارے میں یہ بات ہو گئی اب اس کو کچھ بات تو آئی نا اس نے آگے سے کچھ کہہ دیا اس نے آگے سے کچھ کہہ دیا کبھی سلم نے معاملہ دبایا پھر آپ نے بیان کیا کہ دیکھو جو فوت ہو گئے نا مر گئے ان کے ایب ظاہر کرنے کی ان پر ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا نقصان ہی ہوگا جو ان کے زندہ ہے وہ پریشان ہو جائے جو زندہ ہے نا ان کے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بدر میں مشرق مرے تھے ستر ابو جہل اتبا شہبا مرے تھے نا ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی برا کہنا اپنے صحابہ کو منع کر دیا منع کر دیا پہلے کوئی نہ کوئی خاص کر جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے نا اور کئی ابو جہل کے اور بھی رشتے دار مسلمان ہو گئے پھر اس کے بعد کیونکہ ابو جہل کا نام زیادہ آتا تھا وہ بڑا تھا ان میں اس نے بڑا نقصان پہنچایا تھا اور جب کوئی معاملہ آتا تو مسلمانوں میں تو ابو جہل کو ذرا زیادہ پوسا جاتا تھا نبی وسلم نے جب اکرما مسلمان ہو گئے یوں اور رشتے دار ابو جہل کے پھر نبی وسلم نے فرمایا ابو جہل کو اور بدر میں جو مشرق مارے گئے ہیں ان کو آج کے بعد تم نے برا نہیں کہنا کہ اس کی وجہ سے وہ جو ابو کا بیٹا اکرما یا ان کے جو رشتے دار مسلمان ہوئے وہ پریشان ان کو تکلیف آئے گی اللہ دیکھو مسلمان کی تکلیف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال کیا اب وہ جو مسلمان ہو گئے وہ اب پریشان ہوں گے وہ تکلیف ہوگی ان کو اپنے وہ باپوں کے بارے میں سن کر اس لیے تم نے ان کو بھی برا ملامت نہیں کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ ہے ہم نے منع کیا لیکن یہاں ہمارا اس وقت تک فرقہ مسلک ہمارا ابھرتا ہی نہیں جب تک کہ دوسرے کے زندوں کو تو کیا ان کے فوت شدکان کا نام لے لے کر جب تک ملامتیں نہ کرنے گالیاں نہ دے رہے اس وقت تک ہمارا دین بنتا ہی نہیں اور کہنے کو ہم پکے مسلمان پکے ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر ہدایات کس قدر ہدایات ہے میرے بھائی آج تو دین بنا ہی اس کو لیا گیا دین سارا اس کو بنا لیا گیا کس کو اللہ پر یزید پر لانت کرنے کو کدو بھی ملاوت کہو کرو لانت کہو جو باد یہ کرتا ہے وہ پکا مسلمان مومن ہے اور جو نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کافر ہے کہ نہیں یہ سلسلہ بھائیو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ لینا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بس اس کو سامنے رکھ لے تو میں سمجھتا ہوں جس کے اندر اسلام ہوگا نا ایمان ہوگا تھوڑا سا بھی وہ کبھی بھی حضرت یزید پر لانت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا, بھی نہیں سکتا اگر مسلمان دیکھیے میں نے ارد کیا کتاب و سنت ہے نا کتاب قرآن مجید اس پر تو بات ہی کسی کو کوئی نہیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے اس میں کم از کم یہ جو بریلوی دیو بندی آل حدیث ہیں، ان کا تو سب کا اتفاق ہر عالم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسح ال کو تو بے کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر ہے تو وہ صحیح بخاری شریف اور یہ حقیقت ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی اس کا انکار نہ کر سکا ہے نہ انشاءاللہ قیامت تک اس کا انکار کوئی کر سکے گا اتنی پختہ صحیح بخاری پھر اس کے ساتھ صحیح مسلم ہے نا اسی کو سامنے رکھ لو میرے بھائیوں توجہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ پہ آ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرام رضی اللہ انہا کے گھر جو آپ کی محرم حدیزہ اس کے ہاں آپ سوئے نیند میں اٹھے بیدار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے مسکرا رہے تھے خوش تھے چہرے پر رونق تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حرام رضی اللہ انہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچانک اٹھے اور یہ رونق آپ کے چہرے کی یہ آپ کا ہنسنا مسکرانا اللہ کے نبی کیا بنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں حرام ابھی ابھی مجھے نیند کے اندر خواب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اللہ کی طرف سے وہی یہ تو پکا مسئلہ ہے اس میں تو شک ہی کسی کو کوئی نہیں انبیاء کے جو خواب ہوتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتے تھے اور اللہ ان خوابوں کو ان نبیوں کی زندگی میں ہی پورا کر کے دکھا دیا کرتا تھا یہ کوئی پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی نبی کیا ہے دیکھیے ذرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ رونق ہے آپ صلی اللہ مسکرائے ان میں حرام نے پوچھا فرمایا نبی وسلم نے کہ اللہ نے مجھے خواب کے اندر میری امت کا ایک ایسا لشکر مجاہدوں کا دکھایا مجاہدوں کا جو وہ سب سے پہلا لشکر ہوگا جو سمندری سفر کر کے بحری پیڑے کے اوپر دشمنوں سے جہاد کے لیے جایا اللہ نے وہ مجھے دکھایا میں نے ان کو جاتے ہوئے جب دیکھا تو میری خوشی کی امتحان رہی کہ اللہ نے میری امت کے مجاہدوں کو یہ رونق اور یہ سطمت عطا کر دی اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس باہری جہاد پہلے اس باہری جہاد میں شامل ہونے والے آپ کے جتنے امتی ہی ہیں قد اوجبو ان کے لیے سب کے لیے جنت واجب ہوگی یہ کہہ کے کہ یہ بشارت دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر لیٹ گئے سو گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھے اور اٹھے تو پھر اسی طرح سے پہلے سے زیادہ مسکرا رہے ہیں رونق ہے چہرے پہ خوش ہو رہے اچھا وہ جو پہلا حصہ ہے اس میں ہے کہ ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر کے ساتھ شامل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور ساتھ بشارت دے دی کہ ام حرام تو انہی کے ساتھ ہوگی اچھا سو گئے دوبارہ اٹھے تو پھر اسی طرح سے رونق چہرہ چمک رہا ہے خوش ہو رہے ہیں حرام کہتی ہے میں نے پھر پوچھا اللہ کے نبی اب کے بال اس وقت آپ کیوں مسکرائیے کیا فرمایا دوسرا خواب اللہ نے دکھایا ابھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے میرے امت کے ان مجاہدوں کے لشکر کو سارے کو مجھے دکھایا جو سب سے پہلا لشکر ہوگا کہ روم کے دار شہر قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ چڑھائی کرے گا وہ لشکر اللہ نے دکھایا مجھے اللہ نے وہ دکھایا ام حرام کہتی ہیں اللہ کے نبی پھر میرے لیے بھی دعا کرو اللہ مجھے ان کے ساتھ شامل فرمایا کیوں نبی اسلام نے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو لشکر ہے نا سارے کا سارا لشکر ہے نبی آپ کی امت کے ان مجاہدوں کا وہ جو سب سے پہلا چڑھائی کرنے والا کچنتنیا ارضے روم پر جا کے فرمایا وہ سارے کے سارے میں نے بخش دیے اس لیے میں خوش ہوا اللہ نے ان کو بخش دیا ہے جی اللہ نے ان کو بخش دیا اللہ نے مجھے دکھائے میں اب خوش ہو رہا ہوں اللہ نے ان سب کو بخش دیا ان میں آرام کہتی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے ان میں شامل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو تو پہلوں میں شامل ہو گئی ہے وہ جو پہلا لشکر ہے تو ان میں شامل ہو گئی پھر ایسا ہی ہوا میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب پورا ہوا سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المومنین حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی آنہوں نے وہ باہری بیڑا بنایا پانچ سو جنگی جہاز اس کے اندر آئے اور اس کو لے کر وہ گئے اور قبرص کے وہ مجاہدین بنے اور وہ باہری بیڑا بنا اور اس پر سفر کیا یہ ان میں حرام اپنے سامد حضرت اوبادا اتنے سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو کر اسی لشکر میں گئی اسی لشکر میں گئی واپسی پر آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ اللہ پر سواری بٹھائی پھر جب دوبارہ سواری پر سوار ہونے لگی سواری بد اس پر سے یہ گر گئی امن حراب اور وہیں پہ ان کی شہادت ہو حضرت حرام وہاں شہید ہو اس کے بعد حضرت ابیر معاویا ہی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تنیا والا لشکر تیار ہوا اعلان ہوا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جتنے تھے بوڑھے بوڑھے بھی صحابہ کے رام چڑھ کر آگے آگے پیش ہو کے اپنا نام لکھوا رہے ہیں اور حضرت ابو ایوب انصاری جیسے 80 سال اسی سال کی اسی سال کی عمر بوڑھے صحابہ اور ان میں سے کئی ایک سے کسی نے پوچھا کہ تم اس حالت میں بیمار بھی ہو بوڑھے بھی ہو اس حالت میں تو اللہ نے معذور رکھا ہے تم کیوں نام لکھا رہے ہو تم رہو کہنے لگے ہم صرف اس وجہ سے اس لشکر میں نام لکھوا رہے ہیں اور جانا ہے زندگی رہی تو جانا ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے لشکر کے لیے بشارت دی تھی کہ اس لشکر میں شامل ہونے والا ایک ایک خرچ ہے وہ اللہ نے بخش دیا یہ صحیح بخاری ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اللہ کی توفیق سے اسی لشکر کے اندر بڑے بڑے صحابہ ہزاروں کی تعداد حتیٰ کہ اسی لشکر کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے موجود شامل ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے اس لشکر میں شامل ہوئے کہ اللہ نے اس اللہ کے نبی سلم میں اس لشکر کے لیے مغفرت کی بشارت سنائی ہم ان لوگوں میں شامل ہو کے جن کی بخشش ہو گئی جن کی بخشش ہو گئی اللہ اکبر ہم میرے بھائیو اس لشکر میں اللہ اکبر امیر کون تھے اس لشکر کے اس کو بھی صحیح بخاری سے ہی لے لو معاملہ ہی صاف ہے مطالعہ کر لو بنیاد بنا لو کتاب و سنت کو حدیث کو مطالعے میں لے آؤ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر ہی صحابی بیان کرتے ہیں حضرت محمود ابن ربی رضی اللہ تعالی ہو وہ بیان کرتے ہیں یہ صحیح بخاری میں ہے کہتے ہیں کہ اس لشکر کے اندر میں بھی شامل تھا ہمارے امیر حضرت یزید ابن محافیہ معاویہ کے بیٹے حضرت یزید رحمہ اللہ وہ اس لشکر کے امیر تھے میرے بھائیوں کوئی کتاب کسی کی اس نے لکھی ہو تاریخ پر لکھی ہو یا یہ حالات اس نے بیان کیے ہو میرے بھائیوں کوئی بھی کتاب اٹھاؤ کسی معرس کی کتاب اٹھاؤ اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا ابل اب تو سارے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس لشکر کے امیر حضرت یدید ہی تھے اور اگر کوئی ان کو امیر نہ نہ مانے کئی ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں امیر نہیں تھے لیکن اس بات کا انکار وہ بھی نہیں کرتے کہ اس لشکر میں حضرت یدید شامل تھے ہم کہتے ہیں چلو امیر نہ بھی مانو تو لیکن یہ تو مانتے ہو نا کہ اس لشکر میں وہ موجود تھے تو جو بھی اس لشکر میں موجود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مفرت کی بشادت سنائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا تو کہیں سے کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھاؤ کسی غریب حدیث میں ہی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس میں سے نفی کی ہو کہ نہیں اس لشکر میں شامل ہونا ہونے والا فلا فلا فلا جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا یہ کہیں سے ملتا اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ شامل ہے ان کے اندر لیکن وہ اس مغفرت میں نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کوئی سچ ثابت نہیں ہوتی ایمان کو ٹٹول لو فکر کرو اگر اللہ کے نبی سچے ہیں صلی اللہ صلاحسلم آپ کی پیشین گوئیاں بالکل صحیح ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر آپ اس کو بنیاد بنا لے نا کتاب و سنت کو قرآن اور حدیث کو اس کو بنیاد بنائیں اور پھر کوئی مسلمان ہو حدیث کو سامنے رکھے وہ حضرت یزید پر علیہ راہما ان پر ملامت دان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آتا ہے پھر آپ معذ اللہ اس معاملے میں غلط ثابت ہوتے ہیں مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غلط نہیں تھے فیصلہ کیا کریں گے ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ساری کائنات ایک بات کہیں ایک طرف محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہو تو میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا کیا ہے بتاؤ ایمان کا تقاضا یہ کہ سب کو چھوڑ دو محمد کو رکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ بات ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فرمائی فرمائے جب تک ساری کائنات میں جس میں ماں باپ بھی اولاد بھی سارے انسان اگلے سے لے کر پچھلے تک سب جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے پہ زیادہ پیارا اور محبوب لوگوں تمہیں میں نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم ایمان مال اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی اسلم کی بات آ جائے اللہ کے نبی اسلم کا فرمان آ جائے پھر ادھر ادھر کے معاملات پھر یہ کیوں ہوا جی وہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقادہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کرے وہ کہے بس اللہ کے نبی السلم کی بات آ گئی بالکل ٹھیک بالکل درست ساری کائنات غلط جھوٹی ہے ساری کائنات ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سچے اللہ اکبر پھر میں نے کہا میرے بھائیو اس بات سے تو کوئی رہی ہی نہیں سکا جس کسی نے تاریخ لکھی نہ جس کسی نے بھی کسی اپنے نے لکھی یا بھی گانے یعنی سنیوں میں سے کسی نے لکھی یا شیعہ میں سے اور اس کا جب تذکرہ کیا تو میرے بھائیو یہ لازمی ہوا یہ لازمی ہوا کہ وہ حضرت یزید کو اس لشکر سے کسی صورت میں نکال نہ سکے کسی صورت میں نکال نہیں سکے یہ موجود ہے پھر ایک اور بات میرے بھائیو کوئی سی تاریخ پڑھیں کوئی سی کتاب اس پر لکھی ہوئی سہابا کے دور کی پڑھیں آپ پھر اس میں سے آپ دیکھیں سن اکاون باون تریپن اکوجا بونجا ترونجا ہجری اے سال یہ سال دیکھیں آپ ان تین سالوں میں جو حج ہوا ہے حج جاؤ تلاش کرو میرے بھائیوں جا کے جاؤ تلاش کرو کہ دیکھو ان تین سالوں میں جو اکٹھے تین سال اکاون باون تریپن ان سالوں میں جو حج ہوا ہے اس حج کا امیر کون تھا اس حج کا امیر بڑے بڑے صحابہ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت وہ حج کر رہے ہیں تلاش کرو تلاش کرو سوائے حضرت یزید ابن میں معاویہ کے تمہیں ان تینوں سالوں میں امیر حج کوئی اور ملے گا نہیں امارت حج ہو اور اس لشکر میں وہ شامل ہوں امیر ہوں اس لشکر کے جس کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی پھر میرے بھائیوں بتاؤ کہ آیا ایسا شخص جو ہے ایسا شخص ہے وہ شرابی ہو سکتا ہے وہ ضانی ہو سکتا ہے اور میرے بھائیوں یہاں آنے والے کچھ بریلوی ساتھیوں آپ کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں میں نے کہا تسلی تو اللہ کے رسول کی حدیث پر ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کی تسلی کے لیے کہ امام غزالی کا بہت مقام ہے آپ کے ہاتھ ہے نا امام غزالی امام غزالی اور ان کی بات بہت کرتے ہیں یہ ساتھی بہت کرتے ہیں ان سے ہی پوچھ لو ان سے پوچھ لو ان کی کتاب ہے احیاء اہیا بڑی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کی تیسری جلد کے اندر انہوں نے باقاعدہ یہ باپ قائم کیا ہے باب کہ اے مسلمانوں کا ملامتیں کرنا لانتیں ڈالنا یہ بیان کر کے پھر سارا اس کے اندر بیان کیا اور باقاعدہ کافی سارا حصہ اس میں حضرت یزید علیہ الرحمہ کا نام لے کر وہاں لائے ہیں نام لے کر کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اللہ اکبر کہ بتائیے یدید پر لانت کرنا ملامت کرنا کیسا ہے انہوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی لا قسب الامواد یہ ساری پیش کر کے یہ کہا کہ نہیں چاہیے پھر انہوں نے کہا کسی نے کہا جی کہ جی،, جی وہ جو حضرت حسین کے قاتل ہیں اللہ اکبر یا قاتل خود نہیں انہوں نے اجازت دی ہے قتل کرنے کی تب تو ٹھیک ہے نا اس پر ملامت کرنا لانت کرنا کہنے لگے یہ لانت ملامت والی تو بات بعد کی ہے پہلے تو یہی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا یا قتل کی اجازت دی یہی ثابت نہیں ہے یہ امام گزادی کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں جب تک یہ قتل چونکہ بہت کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور جب تک یہ صحیح ثابت نہ ہو جائے کسی پر اس کا الزام دینا بہتان ہے اور یہ بھی کبیلا گنا پل لے میرے بھائیوں حوالہ میں نے دے دیا حوالہ میں نے دے دیا اس میں لکھا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے اس لیے ملاوت کرنا پھر کسی نے پوچھا وہی ساتھ ہی پھر کسی نے پوچھا کہ اچھا یوں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا جس نے بھی اجازت دی یعنی نام لیے بغیر کہ جس نے قتل کیا یا جس نے بھی اجازت دی ان کے قتل کی ان پر لانت ہو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہنے لگے کہتے لکھتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہاں اگر کسی نے کہنا ہی ہے اگر کسی نے کہنا ہی ہے تو یہ کہہ لے کہ اگر جس نے قتل کیا یا جس نے قتل کرنے کی اجازت دی اور وہ بغیر توبہ کے مربب اس پر لانا تھا کتنی واضح بات ہے کہتے ساتھ لکھتے ہیں کہ کسی کو کیا پتا کہ اگر جس نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو کسی کو کیا پتا ہے اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ لوگوں اس مسئلے میں کم از کم اگر تم نے ان کو رحمت اللہ نہیں کہنا نا ان پر رحمت کی دعائیں نہیں کرنی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ کم از کم خاموشی اختیار کرو خاموشی کہ ملامت کرنے سے تو خاموشی بہتر ہے ابل تو کہتے ہیں جتنی دیر کسی پر ملامت کرنی ہے لانت کرنی ہے بندہ اتنی دیر اللہ کا ذکر ہی کر لے اتنی دیر اللہ کا ذکر ہی کر لے کہ ذکر کرنے سے فائدہ تو ہوگا ملامت لانت کرنے سے کہتے ہیں نہ معلوم وہ جس پر ملامت لانت کی جا رہی ہے وہ تو اس کا مستحق نہ ہو اور نبی وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی بھی کسی پر لانت ملامت کرے گا اگر وہ اس کا مستحق نہ ہوا تو وہی لانت ملامت الٹ کے اس کرنے والے پر آ پڑتی ہے مسئلہ صاف ہو گیا اگر مزید آپ زیادہ دلائل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں تو آئندہ جمعہ ذرا وقت پر تشریف لے آئیں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے بہت سارے دلائل کے ساتھ واضح کر دوں گا اللہ کی توفیق سے جس سے انشاءاللہ اللہ کم از کم یہاں آنے والے بھائی ساتھی ان کا دین صاف ہو جائے گا اور جب ہم سب کا بریلوی دیوبندی کم از کم آل حدیث ہمارا میں تو کہتا ہوں کہ شیعہ آئے اس کا بھی دین صاف ہو جائے جب یہ ذہن کی صفائی ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے ہماری یہ مار بھی ختم ہو جائے گی یہ قتل و بارت یہ جو حکومت کو آج مصیبت بنی ہوئی ہے جی اللہ اکبر کتنی میٹنگیں ہو رہی ہیں کتنا پروگرام بنا رہا اتحاد بین المسلمین کا سلسلہ جاری ہے مگر یہ لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی اس لیے کہ کتاب و سنت میں اور چیزیں شامل کر لی گئی جب تک کوئی اور چیز شامل کر لی جائے تو میرے بھائیوں وہ گمراہی ہے وہ فتنے کا باعث ہے وہ لڑائی ختم نہیں ہوگی لڑائی تب ختم ہوگی جب کتاب و سنت ہو قرآن حدیث ہو عقیدہ توحید اللہ کے رسول وسلم کی سنت کوئی فرقہ نہ ہو صحابہ متحد تھے کیونکہ فرقہ کوئی نہیں تھا اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے فما لینا اہتمام تو جنازے کے اندر آنے کا نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی عورت آ جائے تو وہ جنازے میں شامل ہو سکتی ہے جنازہ پڑ سکتی ہے یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ کہ کسی مرد کا جنازہ جا رہا تو کیا غیر محرم عورت اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے تو میرے بھائیو یہ جنازہ جا رہا ہو تو کیا دیکھو میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا بہت دیکھ تک ہمارے بڑے اب بھی ان میں موجود ہیں کئی بزرگ ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہندوؤں کی ایسی رسمیں ان کی ثقافت ان کی تہذیب ہمارے اندر آئی کہ پچاس سال سے اوپر جا رہے ہیں وہ نکلنے کا ہمارے اندر سے تیسری نسل آ گئی ہے تیسری نسل تیسری نسل کھڑی ہو گئی ہے مگر وہ ہندوؤں کی رسمیں ہمارے اندر سے جاتی وہ ہندوؤں کا انداز ہمارے اندر سے جانے کا نام نہیں لے رہا ایسا اس نے پکا کام کیا کہ اندر ہی اندر ہمیں اس نے ہندو بنا رکھا ہے